Allah لا الہ الا اللہ لو اشد اللہ اللہ میں پڑھے گئے میں پارے کے متالی کا خلاصہ آپ حضرت سماعت فرمائیں بات یہ چل رہی ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں سات دبلی گائیں ہیں سات سوکھی بالیاں ہیں سات ہری بالیاں ہیں دبلی گائے موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں منجمین بلائے گئے انہوں نے اس خواب کے بارے میں یہ کہا اضغاث احلام یہ خواب پریشاں ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں کالو اضواف و احلام مما نہ بتاویل عالمین یہ تو خواب پریشاں ہیں خواب پریشان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی بادشاہ کا جو ساقی تھا جسے رہائی مل گئی تھی اس کو یاد آیا اس نے بادشاہ سے ذکر کیا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے معاملے کی تحقیقات کرائی بے قصور ثابت ہوئے اور پھر حضرت عیوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب سے سات سال سرسبزی اور خوشحالی کے ہوں گے پیداوار بہت اچھی ہوگی اور اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے تو یہ سات سال جو پیداوار کے ہیں ان کو بالیوں ہی میں اسٹور کر لیا جائے یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی سات موٹی گاؤں سے مراد سات سال شروع کے سرسبزی اور خوشحالی کے اور سات دبلی گاؤں کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ وہ سات سال قہد کے ہوں گے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس آتے کریمہ سے وما ابریو نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا میں اپنی برات ظاہر نہیں کر رہا کہ میں معصوم ہوں بلکہ نفس امارہ کا تو کام ہے ہی کہ وہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دے اور بدی کا جو اقتضا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شیتان کے جال میں پھنس جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بری ہوں میرا نفس پاک ہے اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ فخر اور اعجاب کی بات ہوگی اور کسی چیز کے اوپر فخر کرنا یہ بھی ایک قسم کا سو ہے ایک قسم کی برائی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ جو بے قصور ثابت ہوا یہ میرے رب کا فضل ہے اس کا کرم اس کا رحم ہے اللہ ما رحم ربی اور یوں بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی آدمی نہ تو نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی برائی سے بچ سکتا ہے تو میں جو بے قصور ثابت ہوا اور جو میں بدی سے بچا یہ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہوا اور اس کے رحم کی وجہ سے ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سات سال جو خوشحالی کے ہیں اور اس کے بعد جو سات سال قحد کے آنے والے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے کال جالیہ زمین کے خزانوں پر مجھے معامور کر دیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دو سفتیں بیان فرمائی پہلی صفت میں حفیظ ہوں اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ میں علیم ہوں یہاں قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم منصب پر کسی اہم پوسٹ پر اسی کو مقرر کرنے کے لیے اس کے اندر دو باتیں دیکھ لینا ضروری ہے. اگر اس کے اندر دو سفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اہم پوسٹ اور وہ کلیدی عہدہ دے دیا جائے اور اگر وہ شخص یہ دو سفتیں نہیں رکھتا تو اسے کوئی کلیدی عہدہ نہ دیا جائے پہلی صفت کیا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری امانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرے اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے مقرر کیا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل علم ہو کسی کو آئی ایس بنا دیا گیا اتنا بڑا کلیدی عہدہ دے دیا گیا لیکن آئی के کے فرائض کیا ہیں اس کے واجبات کیا ہیں اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو بتائیے اس عہدے کے اوپر اسے بٹھانا یہ صحیح ہوگا بلکہ ملک و قوم کے ساتھ ایک طریقے کی نا ہوگی تو ایک تو وہ حفیظ ہو امانت دار ہو دیانتدار ہو اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے پہنچایا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہو ایک نکتا یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو شریعت کے اندر عہدہ مانگنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نبی نے فرمایا جو شخص عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو یہاں حضرت یہ فرما رہے اجالیہ خزان اللہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیجئے فوڈ منسٹر بنا دیجئے یہ تو حضرت عیزو علیہ السلام خود عہدہ مانگ رہے ہیں تو ان کا یہ عہدہ مانگنا کہاں تک صحیح ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مقصود نفع رسانی ہو نفس پروری نہ ہو دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو اپنا پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو اپنی جیب بھرنا مقصود نہ ہو اور وہ یہ دیکھے کہ مجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے جو یہ عہدہ سنبھال سکے جو اس امانت کا پاسو لحاظ کر سکے تو وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے اس صورت میں عہدہ مانگنے کی اجازت ہے اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے بات کی فلما کل انکین جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا بات چیت کی کہا کہ آج سے تم میرے موتمد خاص ہو میرے مقرب ہو اور جو عہدہ آپ نے طلب کیا ہے اس کے اوپر آپ کو فائز کیا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ کسی آدمی کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہو اسے کسی عہدے کے لیے منتخب کرنے سے پہلے بل مشافہ گفتگو کر لی جائے جسے انٹرویو کہا جاتا ہے انٹرویو کے بعد ہی اسے وہ عہدہ دیا جائے بادشاہ نے پہلے ان سے بات کی جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ بل مشافہ گفتگو ہوئی جو انٹرویو کی ایک قسم ہے گویا یہ انٹرویو کا طریقہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ طریقہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے نیز ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت کے اداروں میں کام کرنا سروس کرنا یہ جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو غیر مسلم حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی خدمت تو پیش کرتا اگر روا نہ سمجھتا تو اس حکومت میں کام کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتا تو غیر مسلم اداروں میں کام کرنے کا جواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے سات سال خوشحالی کے گزر گئے قحت کے سال آ گئے قحت کا اثر حضرت یوسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تھوڑی بہت پونجی دے کر کے مصر روانہ کیا کہ جا کر کے غلہ لے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے پر معمور ہی تھے فوڈ منسٹر تھے ہی دیکھتے ہی انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائی اتنے دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے برا غلہ لاد دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چپکے سے وہ جو پونجی لائے تھی تھوڑی سی وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا جب کنان جا کر کے اپنے گاؤں جا کر کے انہوں نے غلہ اتارنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ پونجی بھی کر دی گئی ہے بہت خوش ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ عزیز مصر وہاں کا فوڈ منسٹر کتنا رحم دل ہے کہ اس نے گلا بھی لاد دیا گلا بھی بار کرا دیا اور پوجی بھی واپس کر دی حضرت عیسف علیہ السلام نے چلتے چلتے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہی ہے نے کہا ہے کہا کہ اب کے آنا تو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا اگر نہیں لائے تو گلا نہیں ملے گا اب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا فوڈ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بنیامین کو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا اور آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے ہم اس کی مکمل حفاظت کرنے والے حضرت یعقوب نے کہا فلاح الحاف الرحمین میں تم لوگوں کی حفاظت کا معاملہ دے چکا ہوں ایک دفعہ یوسف کو لے گئے تو خوب حفاظت کی تم نے اور اب بن کو لے جا رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے کسی کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے حضرت یعقوب نے وہی جملہ فرمایا فلاح الحافظ و رحم الرحمین اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہتر محافظ ہے یمین کو لے کر کے بعد بچڑے ہوئے دو بھائی مل رہے کیا خوشی ہوئی ہوگی حضرت یوسف علی اسلام کو بن को کو دیکھ کر کے اور بن کو دیکھ کر کے حضرت علیہ السلام کہا کہ میرے پاس ہی رہ جا کہاں جا رہا ہے کیا کرے گا گاؤں جا کر گا؟ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عزت دے رکھی ہے پورے مصر کا حکمراں ہوں میں بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا پستی میں پھینکا تھا نا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنی بڑی بلندی عطا تافروائی ہے ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملا کہ دنیا کسی کو کتنا ہی پستی میں ڈالنے کی کوشش کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں بلندی رکھ دی ہے تو وہ بلندی پر پہنچنے ہی والا اسے رفت ملنے ہی والی دنیا لاکھ اسے دبانے کی کوشش کرے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہاں کنویں میں پھینک دیا گیا کہاں مصر کے بادشاہ بنا دیا گیا اب حضرت بن امین کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھیا کے پاس رہوں گا اب روکنے کے لیے کوئی جواز چاہیے ان کے سامان کے اندر پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا گیا اور اتفاق سے بادشاہ کا شاہی پیمانہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تفتیش شروع ہوئی تو اس پیمانے کے بارے میں تو کچھ علم نہیں ہوا لیکن پانی پلانے کا جو سیکایا تھا جو برتن تھا وہ بنیامین کے سامان میں مل گیا اور اس وقت کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر سامان کسی کے پاس پایا جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیالہ اس کے سمندھ میں کیسے نکل آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بولتے ہو اب حضرت یوسف کو تو معلوم تھا کہ پیالہ میں نہیں رکھا ہے کہا کہ کیا بولتے ہو اب اس کو ہم اپنے پاس روک لیں گے اس کو جانے نہیں دیں گے سارے بھائی وعدہ کر کے آئے کہ اس کو واپس لائیں گے یا تو معاملہ ٹیڑا ہو گیا ہے کہنے لگے کہ معاف کر دیجئے کالو ای یشرک اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا اس کا نام یوسف تھا کالو ای یسرک فخر سر کھل رہے چوری کی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف وہ بھی بہت بڑا چور تھا سر رہا یوسفی ولم یوگ دل حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیسے سفید جھوٹ بول رہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا ولم یوگ دھیال اتنا کہا بہت بری پوزیشن میں ہو تم انہوں نے منت سجامٹ شروع کی بوڑا باپ ہے اس کا اس کے بنا رہ نہیں سکتا اس کے اوپر رحم کھائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی کرے اور اس کی جگہ دوسرے کو رکھ لیا جائے جس نے چوری کی ہے جس کے سامان میں یہ سقایا پایا گیا ہے اسی کو ہم محبوس کریں گے اسی کو روکیں گے بن کو روک لیا گیا کچھ بھائی رک گئے کچھ چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تو گم ہوئے ہی تھے بن بھی ہاتھ سے نکل گئے گم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی بہت رونے لگے اس موقع پر یوسف بہت یاد آئے کال یوسف ہائے میرا یوسف وہ بھی عزت آئینہ ہوا کبھی روتے روتے یوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی ایک بیٹے کے گم ہونے کا درد تو برداشت کر ہی رہا تھا دوسرا بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا جاؤ ڈھونڈو میرے یوسف کو ڈھونڈو بن کو روک لیا گیا تو یوسف کی یاد آ گئی فتح یوسف میرے یوسف کو جا کر ڈھونڈو یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ دوسری مرتبہ جب بھائی بن یمین کو لے کر جانے لگے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے ان سے کہا, کہا, من من ان کہا کہ میرے بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں دیکھو مصر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ایک دروازے سے سب مچ جانا ہے تم سب کے سب نوجوان ہو خوبصورت ہو وجی ہو تمہاری وجاہت اور جماعت کو دیکھ کر کے نہیں کوئی تمہیں نظر نہ لگا دے یہ ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اس لیے کہ تم باہر سے وہاں جا رہے ہو کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ تو تم لوگ ایک ساتھ مصر میں داخل مت ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور آخر میں کیا پر مارے تدبیر بتانے کے بعد وَمَا اغنی عَلَكُم مِن اللَّهِ مِن <شَيْء> اگر اللہ کچھ اور فیصلہ کرنے والا ہوگا تو یہ تو تدبیر بتا رہا ہوں یہ کام نہیں آئے گی فیصلہ تو صرف اللہ کا توقل تو اسی کے اوپر میں نے توقول کیا وہ تبکل کرنے والے اسی کے اوپر توقل کرتے ہیں دیکھیے یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کو کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت میں جمع کر دیا کہ انسان کے اوپر تدبیر کرنا لازم ہے مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے مبادا کسی مصیبت پہ پھنس جا تدبیر کرنا لیکن وما اگنی ان کو من اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تبارک کو تعالا کہ کسی فیصلے کو یہ تدبیر نہیں ٹال سکتی فیصلہ تو اللہ کا جو ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں تدبیر کا مکلب بنایا گیا ہے تدبیر تقبیر کے منافی نہیں ہے آدمی کو تدبیر کا مکلب بنایا گیا ہے آدمی تدبیر کرے اسے مؤثر نہ سمجھے بلکہ تدبیر کرنے کے بعد اعتماد اللہ سبارک پر کرے کہ میں نے تدبیر کر لی ہے اللہ اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے میں نے محنت کر لی ہے میرے اللہ اب امتحان میں پاس کرنا تیرا کام ہے اب کوئی بچہ پورے سال محنت ہی نہ کرے. اور امتحان میں بیٹھ جائے اس کی اجازت ہی دی گئی آپ کو پورے سال محنت کرنا ہے اب محنت کرنے کے بعد آپ پاس ہوں گے یا نہ پاس ہوں گے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا تدبیر کرنا آپ کا کام ہے فیصلہ اللہ کا کام ہے آپ پاس بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا اور فیل بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا تو تدبیر تقبیر کے منافی نہیں ہے ایک بات تو یہ معلوم ہی دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے دیکھیے وہاں ہیلا کیا گیا ہے اور ہیلے کے ذریعے حضرت یزو علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن امین کو روکا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے اس طریقے کا ہیلا کرنا جائز ہے لیکن ہیلا کرتے وقت احکاقے باطل اور ابتال حق لازم نہ آئے کہ حق باطل بن جائے باطل حق بن جائے ایسے مقام پر ہیلا کرنا ناجائز ہے ورنہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا درست ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ روتے روتے آٹھیں سفید ہو گئی بتائیے اس طرح رونے کی اجازت ہے اس طرح رونے کی اجازت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اولن یہ سمجھ لیا جائے کہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل ہے فصبر جمیل یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے فصبر جمیل یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج جہاں تک رونے کا معاملہ ہے کسی مصیبت کے اوپر نوا اور بین کرنا وہ ممنوع ہے رہا رونے کا معاملہ تو رونے کی اجازت دے دی گئی ہے یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ رونا وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے ہو وہ رونا تو عبادت ہے جو اللہ کے سامنے ہو اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے رو رہا ہے تب تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر رونا اللہ کے سامنے ہو رہا تو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ سے آدمی جب دعا کرے تو آنکھوں میں ڈوبی ہوئی دعا پیش کرے تب اللہ کی طرف سے قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھاتی ہے تو مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل نوحہ اور بین کرنا منع ہے رونے کی ممانت نہیں ہے رونا وہ پورا ہے جو غیر اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونا اہمی کی بادت ہے اور ایک نقطہ اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کو اگر رونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ خلاص فطرت ہوگا اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کوئی چیز کھو جائے تو اس پر غمگین ہوتا ہے تو رونے کی اجازت اس وجہ سے ہے تاکہ جذبات کی رعایت ہو جائے اگر اجازت نہ ہوتی تو جذبات کی رعایت نہیں ہوتی تھی آخر یوسف کے اوپر اتنا کیوں روتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے اندر حسن سورت تھی دوسرے حسن سیرت تھی اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی جس کو یاد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انداز سے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کا کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے نبی بنانے والا ہے تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دین کے لیے تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا کوئی بڑا عہدہ سونپتا تو دین کا کتنا بڑا کام ہوتا تو ان کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے لیے تھا اس وجہ سے جائز ادھر بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ یہ کرتا میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا بینائی لوٹ آئے گی ادھر سے کافی پہرہن لے کر کے چلا ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جو پاس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتنی لاز دوری یوسفہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے تو فن فندون اگر تم مجھے سٹیا ہو مت بولو کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں سٹیا گیا ہوں لیکن مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ وہیں آپ کے گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو معلوم نہیں ہوئی اور مصر کتنی دوری پر ہے وہاں سے کاشت پیران لے کر کے چلتا ہے تو وہ لے کر کے چلا کتنی دور سے بچے کی خوشبو معلوم ہو گئی یوسف علیہ السلام کی خوشبو معلوم ہو گئی کیا پتا چلا خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک نے کہلوا دیا یہ کیسے ہوا مالا تعلم میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے دو تم نہیں جانتے ہو گویا پیغمبروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کنویں میں تھے خوشبو محسوس نہیں کروائی خوشبو محسوس نہیں ہوئی مشر سے پیرہ چلا خوشبو محسوس کروا دی کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گہے بر تارا میں آلہ نا شینم گہ بر پشتے پائے خود نوینم کبھی تو میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی میرے پیٹ کے کی پیچھے کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا گویا پیغمبروں کو وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ بتا دیتا ہے جو نہ بتائے پیغمبروں کو اس کا علم نہیں ہوتا پتا یہ چلا کہ پیغمبر غیر علم نہیں رکھتے اگر غیر پہ علم رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہی قریب ہی کنویں کے اندر میرا بچہ پڑا ہوا ہے جاتے اور نکال لاتے کتنی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبروں کو غیر پہ علم نہیں ہوتا ورنہ اگر علم ہوتا تو اپنے بچوں کو کنویں میں مرنے کے لیے ایک پیغمبر تو کبھی نہیں چھوڑتا پیرہان آیا چہرے کے اوپر ڈال دیا گیا بینائی لوٹ آئی آپ سوال کریں گے کہ بینائی کس وجہ سے لوٹی وجہ کیا تھی دو تعبیلیں کی جا سکتی ہیں ایک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرہ کا ایک موجزہ تھا کرامت تھی جسے بینائی لوٹ آئی اور دوسری جو سائنٹیفک وجہ ہے سائنٹیفک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فرتے جوش سے جوش کی انتہا سے خون کے اندر اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پیر سے معذور لوگ چلنے لگتے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام خوشی کی انتہا میں جب پہنچ گئے تو اس خوشی کی انتہا کی وجہ سے ان کی بیرائی لوٹ آئی یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ اتنا دنوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا فرت خوشی میں فرت جوش میں حضرت یاقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی ہو یہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرن کی کرامت رہی ہو کہ باپ کے چہرے پر پیران ڈالنے کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹائی اب بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو فروٹ منسٹر ہے وہ ہمارا بھائی ہے فورن باپ سے معافی مانگنے لگے کہنے لگے یا بانستر اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے اسے پتا چلا کہ بزرگوں سے اپنے لیے اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے لیکن کون بزرگ یہ رواجی بزرگ نہیں بلکہ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں حدود شریا کے پابند ہوں وہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں ربی اے میرے رب یہ کہہ کر کے دعا فرمائی کبھی انسان رب بنا کہہ کر کے دعا کرتا ہے کبھی ربی کہہ کر دعا کرتا ہے تو ربی اور رب بنا میں کیا فرق ہے ربی کہہ کر کے جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لطف خاص کا حوالہ دیتا ہے جس کا تجربہ اسے خود اپنی ذات کے اوپر ہوا ہے اور جب ربنا کہتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے فضل و کرم لطف عام کا حوالہ دیتا ہے جس کا مشاہدہ وہ خود مخلوقات میں کرتا ہے یہ ہے ربی اور ربنا سے دعا کرنے کے درمیان فرق یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے لطیف لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے ذہن سے بالا فہم اور ادراک سے ماورا کام کرنے والا یہ ہے لطیف کا مخوم مطلب. آپ پوری صورت دیکھ ڈالیے پوری صورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت لطیف کے نمونوں کی اکاسی کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک نے شاید فرمایا ممای مینتر شرکن بہت سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں آج دیکھو بہت سارے لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر تعزیہ پرستی قبر پرستی تعبیر گنڈے نہ جانے کون کون سی اور شرکیات موجود ہیں تو اللہ تبارک نے سچ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے ایمان کا शिर्क کرتے ہوئے بھی شرک میں ملوث ہیں شرک کی غلاثت میں ڈوبے ہوئے اس کے بعد سوریہ رات شروع ہوتی اللہ تبارک نے آسمان کے بارے میں فرمایا بغیر تراؤنا بغیر کے تم اسے دیکھ رہے ہو بغیر کمبے کے بول دیتا تراؤنا کہنے کی کیا ضرورت تھی بغیر کھمبے کے آسمان اللہ فرمانا تاراؤنا تم رہو. کے اشارہ اس کو دیکھ رہے ہو بات کی طرف ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ہومبا نہیں ہے ایک عجیب و غریب قسم کا کھمبا ہم نے لگا رکھا ہے وہ کیا ہے گریویٹیشنل فورس کا کشش کشیشکل کا کمبا لگا رکھا ہے وہ کمبا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ ہے کشش سکل. مسلمان سائنس دانوں نے تاراؤنا کے لفظ سے یہ نقطہ نکالا ہے یہاں اس آیت کریمہ سے گریویٹیشنل فورس کا نقطہ نکلتا ہے کہ کائنات پوری کی پوری قانون کشش کے اندر بندھی ہوئی ہے یا آسمان اپنی جگہ پر زمین اپنی جگہ کشش کی وجہ سے رکی ہوئی ہے وہ ایک طریقے کا کھمبا ہے جسے انسان دیکھ نہیں پاتا آگے اللہ نے فرمایا وفیل اور تو کتا ہوں متجاغ من آنا وہ ضرور سنوان سنوانی اس کا بھی واحد ایک ایکڑ کھیت ہوتا ہے اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر کہیں کیلا لگا ہوا اسے کیلا نکلتا ہے اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر آم کا درخت لگا ہو اسے آم نکلتا ہے یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری ہے کہ مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو جس پروڈکشن کے نکالنے کے لیے مشین بنائی ہے اس مشین سے وہی है نکلتا ہے یہ تو عجیب وغریب مشین ہے کہ مشین ایک ہے, ہے. ایک ایکڑ کے اندر سینکڑوں درخت لگا دو سینکڑوں سینکڑوں قسم کے پلائیں گے جبکہ مشین ایک ہے یہ کون سی کاریگری ہے مشین ایک پروڈکشن دنیا کا کوئی एक ایک مشین سے اتنے سارے नहीं نہیں نکل سکتا ایک के लिए एक मशीन होती ہوتی ہے یہاں مشین ایک ہے مختلف اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہا وقال وکال الدین کفر عالم تاطیم بھی آئے تین وکال اللہ کفر نزلہ ان کے اوپر آیت کیوں نہیں اترتی یعنی کوئی نشانی یہ نبی کیوں نہیں دکھاتا قُل اِنَّ اللَّهِ يزلُّ مَن مَنْ <عَنَابًا> یہاں نشانیوں کے مطالبے کے جواب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ بلاغت میں بالکل بے نظیر ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نشانی دکھا دکھاتے تو ہم یہ مان لے آتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی بات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ایمان لان نہ لانے کے پیچھے نشانیوں کا فقدان کام نہیں کر رہا ہے کہ نشانی نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کر رہے بلکہ تمہارے اندر ہدایت طلبی کا فقدان ہے اگر ہدایت طلبی کا فقدان نہ ہوتا تو نشانیاں تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں تم ایمان لا سکتے تھے نشانیوں کی کمی نہیں ہے نشانیاں تو تمہاری چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں ہدایت طلبی کا فقدان ہے تمہارے اندر کتنا پیارا جواب ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ امول کتاب ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ایک اور کتاب ہے لیکل اجلین کتاب ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا تو یہ چیز ہو جائے گی اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کرتے وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ اگر نے میرے حق میں شکاوت لکھ دی ہے بد لکھ دی ہے تو اسے مٹا دے اور اسے نیک بختی میں بدل دے اے اللہ اگر میرے اس نام اعمال کے اندر اس کتاب کے اندر اگر گناہ لکھ دیے تو اس کو مٹا کر کے وہاں مقصرت لکھ دے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مٹاتا بھی ہے اور مٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسری چیز بھی لکھتا ہے یا مح اللہ ایشا ہوا اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے مٹاتا ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے مل کتاب اور اس کے پاس امول کتاب ہے وجہ سے کہا گیا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا سے لا يرد دعا تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے وہی بات یہاں کہی گئی اس کے بعد ایک عجیب بات شاید فرمائی جا رہی ہے ولقد ارس اللہ رسول من لہم ازوا جو جالنا ازواج ازوا جو جتنے بھی رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا علائقے دنیاوی سے منسلک رہنا یہ خدا رسی اور روحانیت اور نیکی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ غلط سوچتے ہیں اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے نبی سے بڑا خدا رس کون ہو سکتا ہے روحانیت میں سب سے اعلی نبی ہوتے ہیں ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے لیکن ان کے بھی بیوی بچے تھے لہذا جو مذہب یہ کہے کہ خدا رسی کی راہ میں روحانیت کی راہ میں نیکی کی راہ میں یہ بیوی بچے رکاوٹ بڑھتے در حقیقت ایسا مذہب صحیح اصول نہیں بتا رہا ہے ایسا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا جتنے بھی رسول آئے اپنی قوم کی زبان میں آئے ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ رسول ایک خاص خطے میں بھیجے جاتے تھے خاص قوم کی طرف سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد اب تو کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے تو جو نبی ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا جاتا تو اس علاقے والوں کی خاص زبان ہوتی تھی اسی زبان میں نبی بھیجا جاتا تھا ہمارے نبی جب بھیجے گئے تو آپ کی امت میں بہت ساری اقوام ہیں جو مختلف زبانیں بولتی ہیں آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو انگریزی بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو عبرانی بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو لیٹن بولتی ہے آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو اردو بولتی ہے وہ زبانیں بولنے والی اقوام موجود ہیں جو آپ کی امت ہے سوال یہ ہے کہ عربی ہی زبان میں قرآن کیوں اتارا گیا اور نبی کی زبان عربی کیوں تھی اس لیے کہ جو انگریزی جانتا ہے وہ تو آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امت میں بہت ساری قومیں ہیں اور بہت ساری زبانیں بولتی ہیں تو اب تم ہی بتاؤ کہ نبی کو کس زبان میں بھیجا جانا چاہیے تھا اگر انگریزی زبان دے کر کے بھیجا جاتا تو ارب والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اگر لاطینی زبان میں نبی کو بھیجا جاتا تو ارب والے بولتے انگریزی والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی بھی زبان کو دے کر کے آپ کو بھیجا جاتا تو دوسرے زبان والے اعتراض کرتے ایک صورت تھی کہ قرآن کو یعنی جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہر زبان میں دے دی جاتی انگریزی میں ایک قرآن ہوتا جو انگریزی بولنے والوں کو دے دیا جاتا لائٹنگ میں ایک قرآن ہوتا وہ لائٹنگ بولنے والوں کو دے دیا جاتا اردو میں ایک قرآن ہوتا وہ اردو بولنے والوں کو دے دیا جاتا عربی میں ایک قرآن ہوتا وہ عرب والوں کو دے دیا جاتا ایسا کیوں نہیں کیا گیا جباب اس کا یہ نقطۂ وحدت باقی نہیں رہتا آج دیکھو عربی میں قرآن ہونے کی وجہ سے تفصیلوں میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں جبکہ قرآن لفظ لفظ صحت کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی تفصیل میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں اب اگر مختلف زبانوں میں قرآن کو مختلف قوموں کو دے دیا جاتا تو بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے لہٰذا نقطۂ وحدت باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلحت کی بنا پر قرآن کو ایک ہی زبان میں نازل کیا اور نبی کو ایک ہی زبان دی عربی زبان کیوں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تبری کی روایت ہے کہ حضرت آدم جب آئے تو ان کی زبان عربی تھی تو باپ کی جو زبان تھی باپ کی زبان میں آخری نبی کو بھیجا گیا اور قبر کی زبان بھی عربی جنت کی زبان بھی عربی آسمان کی جو دفتری زبان ہے وہ سب عربی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا اور سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام زبانوں کا جائزہ لے لیجیے تو آپ عربی زبان کے اندر ایک عجیب بات پائیں گے آج سے پانچ سو سال پہلے جو انگریزی تھی چاسر کی شیکسپیئر کی میرا خیال ہے کہ آج کوئی کالج کا پروفیسر ہی بلکہ چاسر کی زبان کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ایک بارہویں پاس لڑکے کو اگر شیکسپیئر کی میک بیٹ دے دی جائے نا برٹنٹ آف وینس دے دی جائے ٹویلتھ نائٹ دے دیا جائے ایس یو لائک اٹ دے دیا جائے یہ ساری کتابیں اس کو دے دی جائے پڑھ نہیں سکتا ہو نہیں سمجھ سکتا ہو تو پانچ سال پہلے کی جو انگریزی تھی آج اس انگریزی کو کالج کا یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا تمام زبانوں کا یہ حال ہے لیکن عربی زبان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر آج چودہ سو سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرض محال دنیا میں تشریف لے آئے اور ایک عرب بچہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور آپ جو گفتگو کریں گے وہ بچہ آپ کی بات سمجھ لے گا یعنی عربی زبان میں ارتقا کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے آج نبی آ جائے تو ایک عرب بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور نبی جو بولیں گے وہ بچہ نبی کی بات کو سمجھ لے گا اور سب سے رچ لینگویج دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو عربی زبان ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کو نازل فرمایا فرمایا گیا کہ قرآن کا جو منکرین ہے نا وہ تین وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں النوی نے حیات دنیا اللہ پہلی وجہ دوسرے یسون سبیر اللہ ون ہائی وجہ تین وجہ ہوئی ایک تو یہ کہ انہیں دنیا سے بہت محبت ہے آخرت کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے دنیا کی محبت پہ پھنسے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ قرآن حکیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ قرآن ان کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے اور یہ پابندیوں میں نہ رہنا چاہتے جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں آپ دیکھیے اس کے پیچھے یہ نفسیات کار فرما ہوگی قرآن تو ہمیں پابند کر رہا ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے یسون سبھی اندا کیا چاہتا ہے دو آنکھیں لیکن بعض قسم کے اندھے کیسے ہوتے ہیں وہ آنکھیں نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں پوری دنیا اندھی ہو جائے یہ عجیب و غریب قسم کے اندھی ہوتے ہیں تو یہ اسی قسم کے اندھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اندھیرے میں ہیں لہذا جب ہم اندھیرے میں ہیں تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی روشنی کی کوئی کرن نہ پہنچے یہ عجیب عجیب و غریب قسم کے اندر ہے اور دوسرے ویب گون ایجا ویب گن وجہ کا مطلب یہ قرآن حکیم کے اندر کوئی کجی تلاش کرتے ہیں اور اس کجی کو لے کر کے ان کی نگاہ میں وہ کجی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر یہ غلطی ہے قرآن کے اندر یہ غلطی ہے قرآن کے اس اصول کے اوپر انگوشنمائی کی جا سکتی ہے قرآن کے اس اصول کے اوپر انگوشن کی جا سکتی ہے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اسی دائرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایک خاص قسم کا موقف بناتے ہیں خاص قسم کا اسٹینڈ بناتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس سے مہیا داتے ہیں بنائیں گے اپنا موقف اور پھر قرآن و سنت کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے خیال کے مطابق بنائیں گے اپنے موقف کے مطابق بنائیں گے جبکہ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اسلاب کے طریقے پر سمجھنا ہوگا جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا تھا قرآن کو اور سنت کو اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت کو اسلاف کے طریقے کے خلاف طریقے سے سمجھنا چاہ رہا گمراہ ہو جائے گا وہ تو یہ تین وجہ ہیں جو منکرین قرآن اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جانے والے ہیں بہکایا کس نے شیطان نے اب وہ یہ دیکھے گا کہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اب میری باری آنے والی ہے ابھی آئیں گے میرے پاس اور مجھے ملامت کریں گے تو سب سے پہلے پیش قدمی کر کے انہی کے سامنے جائے گا وہ کیا بولے گا وہ اللہ تبارک تعالی نے ذکر فرمایا ممان تمرخیفرخلوال جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان لوگوں کے پاس آئے گا اور بولے گا تقریر کرے گا کیا تقریر کرے گا جہنم میں جانے والوں کے سامنے سنو تکری سے شروع ہوتی ہے <تصفح> اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا اس نے پورا کر دکھایا وہ اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا پاخلب میں بول رہا ہوں میں نے خلاف ورزی جی کی وعدہ کی میرا وعدہ جھوٹا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہے سچا تھا اس نے وعدے کو پورا کر دکھایا میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی جی کی جو بگاڑ بگاڑ لو اگر تم اللہ کے وعدے کے اوپر چلتے تو کامیاب ہوتے جنت میں جاتے جاننے میں نہیں میرے وعدے پر چل کر کے آئے ہو جاننے میں تمہیں جانا ہی ہے اللہ نے وعدہ کیا اس کا وعدہ سچا میں نے وعدہ کیا میں نے, وعدہ کیا میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی میرا وعدہ جھوٹا آگے میرا تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ تھوڑی تھا امرکار علی علیکم من سلطان میں نے تو تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی میں نے دعوت دی تھی کرنے کے لیے میں نے تو لوم نہیں مجھے ملامت مت کرو وہ لوم اپنے آپ کو ملامت کرو اور ایک بات اور سن لو مان اب مسرخی تم مان تمریخی کہیں گے حضرت کچھ کرو گمراہ کر کے یہاں لے کچھ تو کرو کہے گا مان ا بے مسرفی کو مان تم بے مس آج میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا کر پاؤں گا میں تمہاری فریاد رسی کو پہنچنے والا نہیں اور تم میری فریاد رسی کو پہنچنے والے نہیں آج دونوں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے انی کفر تم بیمار شخص تم انہیں قبل اس سے پہلے جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں سرے سے اس کا انکار کرتا ہوں جھوٹا کتنا دگا باز سولی پر چڑھا کر کے دیکھو کیسا ہر جگہ الگ ہو جاتا ہے یہ شیتان کی کوئی پوجا تو نہیں کرتا پھر شیطان کی اتباع کو شیر کیوں کہ وجہ کیا ہے یہاں کہہ رہا ہے انی کفر تو بیمار شرط تو منہ نہیں تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں شیطان کی تو پوجا کوئی نہیں کرتا کم سے کم مسلمان شیطان کی تو پوجا نہیں کرتا पूजा کا کیا مطلب ہے شرک یہ ہے عبادت یہ ہے کہ شیتان کی اندھی پیروی بلا تحقیق کے کرتے چلے جائیں آپ اسی اندھی پیروی کو شرک کہا گیا شیتان کی اندھی پیروی درہتی کو شیتان کی پوجا ہے اور شیتان کی پوجا شرک ہے زیادہ کوئی بات آپ اندھی تکلیف کر کے مت مانی تحقیق کر کے مانیے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کلمے کی مثال جانتے ہو پاک درخت کی طرح کلم لا الہ الا اللہ کی مثال اچھا ایک نقطہ بتا دوں کہ حدیث میں جہاں بھی آتا ہے کلمے تو رسول نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر متبدل رہا ہے کبھی بدلا نہیں لیکن اس کے ساتھ والا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے وہ متبدل رہا ہے مثلاً نور علیہ السلام آئے رسول بن کر کے تو لا نور رسول اللہ ہو گیا دوسرا کلبا جو دوسرا جز ہے کلما کا وہ بدل گیا موسا علی السلام کیا لا اللہ موسا کلیم اللہ لا عسا رول اللہ یا فلاں نبی اللہ تو لا لہ تو آدم سے لے کر محمد ال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بدلا لیکن دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے اسی وجہ سے اس کا جو قرین ہے لا الہ الا اللہ کا وہ متبدل رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کبھی بدلا نہیں اسی وجہ سے حدیثوں کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ذکر کر دیا جاتا ہے سمجھ لو کہ جس نبی کی یہ بات ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ مانا جائے گا لا illallah, اب موسا کے زمانے میں اگر ہے تو اس کے ساتھ یہ مانا جائے گا, رہے گا وہ موسا کریم اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے, لا illallah, تو اب محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا ایک غیر متبدل اور ایک متبدل بدلنے والا کل میں کی چار سفتیں بیان کی گئی ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے پاکیزہ بہت ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے ایک تو یہ کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پاکیزا ہے اور دوسرے ثابت اس کی جڑ بہت مضبوط ہے دو تیسرے وہ فی آپ اس کی شاخ ہے آسمان میں اور چوتھے تو نہیں رب بہا ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے یہ چار سفتیں کل میں تو یہ بک ہی اب اگر اس زمین کو مومن کے قلب سے تشوی دی جائے یعنی مومن کا دل زمین کی طرح اس میں ایمان جڑ کی طرح اور آمالے سالحا ڈالیوں کی طرح اب یہ آمالے سالحا اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمیشہ جتنے آمال چڑھتے ہیں اوپر سے اتنی برکتیں اس کا پھل ہے جتنے حمال کرو برکتے اوپر سے نازل ہوتی رہے یہ ہمیشہ اس کا پھل ملنے والا ہے اللہ اکبر یہ کلمہ ایسا ہے کہ جہاں یہ آ جائے پورا ماحول ارد گرد کا سارا کا سارا انوائرنمنٹ بدل جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے سیرت میں مضبوطی آ جائے روح میں لتافت آ جائے جسم میں طہارت آ جائے سیاست میں دیانت آ جائے جنگ میں شرافت آ جائے صلح میں خلوص آ جائے عہد میں اسلوک آ جائے معیشت میں عدل آ جائے معاشرت میں حسن سلوک آ جائے تمدن میں توازن آ جائے غرض ہے کہ یہ کلمہ جہاں آ جاتا ہے زندگی کا ہر زاویہ صحیح رخ اختیار کر لیتا ہے یہ ہے اس کلمی کی برکت ٹوتی اوکل ہی نبیہ یہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے اس کا یہی مطلب ہے گویا یہ کلمہ طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پوری تاثیر اپنے اندر سمو لے تو کندن بن جائے کہتے ہیں نا پارس پتھر لگ جائے کسی کو تو کنندن بن جاتا ہے ایسے ہی کل میں طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اس پتھر کی تاثیر اگر اپنے اندر لے جاؤ تو کنندن بن جاؤ اور ویسے بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر حق کی مثال بڑی پیاری دی ہے کیا انزل من زبد كذلك الحق جفا ما كتب الارض. کہتے جب بارش آسمان سے گرتی ہے پانی ریلے کی شکل میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی آ جاتی ہے خسو خاشاک آ جاتے ہیں اور یہ خسوخواشات آگے چل کر کے جھاپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے جھاپ سوکھ جاتا ہے اور جو نافے پانی ہوتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ہو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق اور باطل دیکھو دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے جیسے پانی میں جھاگ ملا ہوتا ہے ایسے ہی حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے باتل اوپر ہو, حق نیچے ہو. جیسے جھاگ اوپر ہوتی ہے, پانی نیچے ہوتا ہے لیکن یہ بتاؤ یہ جو اوپر ہے وہ ناپے جو نیچے وہ نافع ہے. پانی نیچے ہوتا ہے وہ نفا بخش ہے اور اس کا غلبہ उसका ہے اس لیے کہ اس کی فطرت پستی ہے باطل کی اور حق چونکہ اوپر سے آیا ہوا اس کی فطرت نہ بلندی ہے थोड़ी देर के लिए अगर یہ نظر آئے कि پانی نیچے اور جھاگ اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ناپے نہیں ہے جھاگ ناپے تھوڑی دیر بعد یہ پتا چلتا ہے کہ جھاگ سوکھ گیا ہے اور جو نافے تھا وہ زمین میں بیٹھ گیا ہے ایسے ہی اللہ نے فرمایا امید ہی تینوں جب سنار کوٹھالی کے اندر سونا ڈالتا ہے تو جھاگ اٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور اصلی جو سونا رہتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اچھا سونے کی خصوصیت بتا دوں کیا ہے کہ اس کو پگھلا دو پانی ہو جائے لیکن جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا ویسے ہی ہو جاتا ہے اس کا وزن کم نہیں ہوتا یہ خصوصیت ہے سونے کی پگھلا کر پانی بنا دیجئے پانی ہو گیا لیکن جب ٹھنڈا ہوگا تو جتنا سونا آپ نے پگھلایا ہے پانی بنا دیا تھا جمنے کے بعد اس کا وزن ذرا برابر کم نہیں ہوتا یہ سونے کی خصوصیت ہے ایسے ہی حق کو کتنا ہی تطاؤ, حق کے وزن کے اندر کمی نہیں ہوتی یہ حق کی خصوصیت ارے ایک نقطۂ یہ اور بتا دوں کسی صاحب نے یہ بتایا کہ اسی آیت کے اندر سونا بنانے کا طریقہ لوگوں نے حاصل کیا ہے سونا بنایا کیسے جائے اس لیے کہ سونے کے مقابلے میں بالکل سونے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے مرکیوری پارا سونا تو گرمی برداشت کر لیتا ہے پارا گرمی برداشت کرتا ہے وہ بخار ناپنے کے لیے جو آلہ لگایا جاتا ہے بغل میں لگا دیجئے معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے سب بھاگنے لگتا ہے اگر تھرمامیٹر کھلا ہوا ہو کرتے تو بھاگ جائے گا تو کہ اوپر سے بند رہتا لہذا گرمی کتنے درجے کی ہے ٹمپریچر کتنا ہے بدن کا وہ بتا دیتا ہے اس کا مطلب آدمی کے بدن کی گرمی نہیں بردان کر پاتا مرکیوں پارا ہی تو ہوتا ہے جو اوپر بڑھتا ہے گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اسی پارے کو کائمنار بنا دیا جائے سونا پانی گرمی سے نہیں بھاگتا پارا جو ہوتا ہے یہ گرمی سے بھاگتا ہے اگر اسی پارے کو کائمنار بنا دیا جائے یعنی اس طرح بنا دیا جائے کچھ ڈال کر کے کہ یہ آگ کے ساتھ رہ سکے پھر سونے کا پانی دے دو خالی سونا بن جائے گا مرکیوری مرکیوری پارا اگر اس کو کائمنار بنا دیا جائے کائمنار بنانے کے بعد سونے کا پانی دے دیا جائے سونا بن جائے گا اصلی سونا اب پارے کو مرکیوری کو کائمونار بنانے کے لیے کیا کیا جدوجہد کرنی ہے لوگ کرتے آئے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہوئے کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے حاطل ایسے ہی اللہ باطل اور حقی مثال بیان کرتا رہتا ہے بتایا گیاتی دنیا اللہ قبر میں قول ثابت سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا کیا مطلب منکر کر نکیل جبائیں گے سوال کریں گے اگر اس نے کہہ دیا الا اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ رسول کامیاب ہو گیا سے مراد یہ کل اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے آخر میں حید یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ تعویذوں کے لیے نہیں ہے یہ گنڈوں کے لیے نہیں ہے یہ کاغذ کے اوپر رکھ کر کے بازو پر باندھنے کے لیے نہیں بلاغ بلاگلنا یہ اللہ تمہارے تارا کی طرف سے ایک خط ہے تمہارے لیے خط کیسے تم برداشت کر لیتے ہو کہ خط آیا ہے خط آیا اس کی طرف سے معبود کی طرف سے بندوں کی طرف خط آیا ہے کل خط کو کھول کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے اللہ کے خط کے ساتھ کیسا مذاق تھا کتابی کے لیے نہیں گنڈے کے لیے نہیں یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام بھیجا گیا ہے خط ہے ہاتھا بلاگ السکو پڑھو اور اس کو اوپر عمل کرو یہ تھا تیرویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی سمجھا فرمائے دعوانا رب